اعوذ من ولقد اخذنا آل فرعون ونقص من اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھنوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَإذا الحسنة، لنا هذه وإن تصبهم ومن ألا لَا يَعْلَمُونَ پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے اور اگر انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسا اور ان کے ساتھیوں کے نحوست تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّتَسْحَعُنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے پھر ہم نے ان پر طوفان ٹڈے دل جووں مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا یہ الگ الگ نشانیاں تھیں پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اعل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے اور سنین سے قحط سالی یعنی بارش کے فقدان اور درختوں میں کیڑے وغیرہ لگ جانے سے پیداوار میں کمی مقصد اس آزمائش سے یہ تھا کہ اس ظلم اور استقبار سے باز آ جائیں جس میں وہ مبتلا تھے پھر الحسنتو مطلب بھلائی سے مراد غلے اور پھلوں کی فراوانی اور سیتون مطلب برائی سے اس کے برعکس قحط سالی اور پیداوار میں کمی حسنتن کا سارا کریڈٹ خود لیتے کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے اور بدحالی کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو قرار دیتے کہ یہ تم لوگوں کی نحوست کے اثرات ہمارے ملک پر پڑ رہے ہیں پھر تو کی معنی اڑنے والا یعنی پرندہ چونکہ پرندے کے بائیں دائیں اڑنے سے وہ لوگ نیک فالی یا بد فالی لیا کرتے تھے اس لیے یہ لفظ مطلق فال کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا اور یہاں یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خیر یا شر جو خوشحالی یا قحط سالی کی وجہ سے انہیں پہنچا پہنچتا ہے اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں موس علیہ السلام اور ان کے پیروکار اس کا سبب نہیں اللہ کا مطلب ہوگا کہ ان کی بدشگونی کا سبب اللہ کے علم میں ہے اور وہ ان کا کفر و انکار ہے نہ کہ کچھ اور یا اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی وجہ ان کا کفر ہے پھر یہ اسی کفر و جہود کا اظہار ہے جس میں وہ مبتلا تھے اور معجزات و آیات الہی کو اب بھی وہ جادوگری یا جادوگری باور کرتے یا کراتے تھے پھر الطوفان سے سیلاب یا کثرت بارش جس سے ہر چیز غرق ہو گئی یا کثرت اموات مراد ہے جس سے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا الجراد ٹڈی کو کہتے ہیں ٹڈی دل کا حملہ فصلوں کی ویرانی کے لیے مشہور ہے یہ ٹڈیاں ان کے غلوں اور پھلوں کی فصلوں کو کھا کر چٹ کر جاتی القملہ سے مراد جوئیں ہیں جو انسان کے جسم کپڑے اور بالوں میں ہو جاتی ہیں یا گھن کا کیڑا ہے جو غلے میں لگ جاتا ہے تو اس کے بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے جوئں سے انسان کو گھن بھی آتی ہے اور اس کی کثرت سے سخت پریشانی بھی اور جب یہ بطور عذاب ہوں تو اس سے لاحق ہونے والی پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اسی طرح گھن کا عذاب بھی معیشت کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی ہے اب بفادیہ دف کی جمع ہے یہ مینڈک کو کہتے ہیں جو پانی اور جوہڑوں چھپڑوں میں ہوتا ہے یہ میڈک ان کے کھانوں میں بستروں میں رکھے ہوئے غلوں میں غرض ہر جگہ اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے جس سے ان کا کھانا پینا سونا اور آرام کرنا حرام ہو گیا ادمہ سے مراد ہے پانی کا خون بن جانا یوں پانی پینا ان کے لیے ناممکن ہو گیا بعض نے خون سے مراد نکسیر کی بیماری لی ہے یعنی ہر شخص کی ناک سے خون جاری ہو گیا آیات مفصلات یہ کھلے کھلنے اور جدا جدا مجزے تھے جو وقفے وقفے سے ان کے پاس آئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے اے موسا تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے اہد کر رکھا ہے اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجِزَ إِلَىٰ أَجَلِنْهُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پھر جب ہم نے پھر جب ہم ان سے ایک مقرر وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال بہنچنے والے ہوتے تو یکہ یکہ اہد توڑ دیتے فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بی انہم کذبوا بی آیاتنا وکانوا عنہا غافلین پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے جاتے تھے اس زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور اے نبی اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کے قوم کو اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے و بناتے اور جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے و اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے موسا تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں موسا نے کہا بے شک تم لوگ تو نرے جاہل ہو اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موس علیہ السلام کے پاس آتے ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کی بجائے پھر اس کفر و شرک پر جمے رہتے پھر دوسرا عذاب آ جاتا تو پھر اسی طرح کرتے یوں کچھ کچھ وقفوں سے پانچ عذاب ان پر آئے لیکن ان کے دلوں میں جو رونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا بنا رہا زنجیر پا بنا رہا زنجیر پا بنا رہا اور اتنی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے پھر اتنی بڑی بڑی نشانیوں کے باوجود وہ ایمان لانے کے لیے اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے بلاخر انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا جس کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف مقامات پر موجود ہے پھر یعنی بنی اسرائیل کو جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا اور ان پر ظلم روا رکھا تھا اس بنا پر وہ فل واقع مصر میں کمزور سمجھے جاتے تھے کیونکہ مغلوب اور غلام تھے لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی مغلوب اور غلام قوم کو زمین کا وارث بنا دیا و اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ضنیل کر دے پھر زمین سے مراد شام کا علاقہ فلسطین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے امالکہ کے بعد بنی اسرائیل کو غلبہ عطا فرمایا شام میں بنی اسرائیل حضرت موسا و ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت گئے جب حضرت بن بنون علیہ السلام نے امالکہ کو شکست دے کر بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کر دیا اور اللہ نے زمین کے ان حصوں میں برکتیں رکھی یعنی شام کے علاقے میں جو معنوی اور ظاہری شادابی و خوشحالی میں بھی ممتاز ہے یعنی ظاہری و باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے مشارق مشرق کی جمع اور مغربی ہے مغرب کی جمع ہے حالانکہ مشرق اور مغرب ایک ایک ہی ہیں جمع سے مراد جمع سے مراد اس عرض بابرکت کے مشرقی اور مغربی حصے ہیں یعنی جہات مشرق و مغرب پھر یہ وعدہ وہی ہے جو اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی آیت نمبر 128 اور 129 میں فرمایا گیا ہے اور سورہ قصص میں بھی وَنُرِيدُ أَنَّ ہم <يحذرون> چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ملک کا وارث کریں اور ملک میں ان کو قوت و طاقت دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے ہیں اور یہ فضل و احسان اس صبر کی وجہ سے ہوا جس کا مظاہرہ انہوں نے فرونی مظالم کے مقابلے میں کیا پھر مصنوعات سے مراد کارخانے عمارتیں اور ہتھیار وغیرہ ہیں اور یہ عریشون جو وہ بلند کرتے تھے سے مراد اونچی اونچی عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگوروں وغیرہ کے باغات بھی جو وہ چھپروں پر پھیلاتے تھے مطلب یہ ہے کہ ان کی شہری عمارتیں ہتھیار اور دیگر سامان بھی تباہ کر دیا اور ان کے باغات بھی پھر اس سے بڑی جہالت اور نادانی کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھیں بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں موجزانہ طریقے سے دریا عبور کروایا وہ دریا پار کرتے ہی اس اللہ کو بھول کر پتھر کی اس اللہ کو بھول کر پتھر کے خود تراشیدہ معبود تلاش کرنے لگ گئے کہتے ہیں کہ پتھر کے یہ بت گائے کی شکل کے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إن ما هم ما كانوا یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے قال فضلكم موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اسی نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فیرون کی قوم سے نجات دی وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں مطلب بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقَاتُ عَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وقال موسیٰ فی قومی واصلح ولا تتبع اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ اتنی راتیں کوہے طور پر گزارے اور ہم نے انہیں مزید دس راتوں کے ساتھ پورا کیا یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی چالیس راتوں کی مدت پوری ہو گئی اور موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میرے پیچھے جانشین بن جا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا ولما جا موسی لمی قتنا وکلمہ ربه قال ربی ارنی انظر الیک <إليك> قال لا ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی وانا اول المؤمنين اور جب موسا ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسا نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں اللہ نے فرمایا تو مجھے ہر نہیں مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو یا تم مجھے بھی ضرور دیکھ سکو گے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور منسا بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یعنی یہ مورتیوں کے پجاری جن کے حال نے تمہیں بھی دھوکے میں ڈال دیا ان کا مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہے پھر کیا جس اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے اور تمہیں جہانوں پر فضیلت بھی عطا کی اسے چھوڑ کر میں تمہارے لیے پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت تلاش کروں یعنی یہ ناشکری اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں اور احسان ناشناسی میں کس طرح کر سکتا ہوں اگلی آیات میں اللہ تعالی کے مزید احسانات کا تذکرہ ہے پھر یہ وہی آزمائشیں ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزرا اور سورہ ابراہیم میں بھی آئے گا پھر فرون اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے وہ کوہ طور پر بلایا جس میں دس راتوں کا اضافہ کر کے اسے چالیس کر دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو جو نبی تھے اور ان کے بھائی بھی اپنا جانشین مقرر کر دیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت و اصلاح کا کام کرتے رہیں اور انہیں ہر قسم کے فساد سے بچائیں اس آیت میں یہی بیان کیا گیا ہے پھر حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیر و تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کی میکات سے یہاں مراد وقت معین ہے جب موس علیہ السلام ٹور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا اور اپنے اس شوق کا اظہار رب ارینی کہہ کر کیا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اس سے استدلال کرتے ہوئے متضلاع نے کہا کہ لن نفی تابید ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے اس لیے اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں لیکن معتضلا کا یہ مسلک صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے اور قواعد عربیہ کے بھی متواتر صحیح اور قوی روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے اسی نفی رویت کا تعلق صرف دنیا سے ہے دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے اور حرف لن نفی تابید کے لیے نہیں تابید خارجی دلیل سے معلوم ہوتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے پھر یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موس علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے یہ بے ہوشی امام ببنی کثیر کے بقول میدان محشر میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے نضول اجلال فرمائے گا اور جب ہوش میں آئیں گے تو اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا میں دیکھوں گا کہ موسا علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا انہوں یا انہیں کوہ تور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنا رکھا گیا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4638 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2373 پھر تیری عظمت و جلالت کا اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں دنیا میں تیرے دیدار کا محتمل نہیں ہو سکتا دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ يَا مُوسَىٰ اِنِّ اصطفَفَیْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي يا موسى الناس فخذ ما من اللہ نے فرمایا ایموسا بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے چنانچہ تو لے لے جو میں نے تجھے دیا ہے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا اور ہم نے اس موسا کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ رکھی تھی یا تفصیل لکھ کر دے دی تھی چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کار بند رہیں اچھی اچھی باتوں پر کار بند رہیں جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں فرمانوں کا گھر دکھاؤں گا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 اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں نہ حق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفصیر کے طرف یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ نے ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی پھر گویا تو تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی جس میں ان کے لیے دینی احکام امر و نہیں اور ترغیب و ترہیب کی پوری تفصیل تھی پھر اللہ تعالیٰ کے احکام تمام ہی اچھے اور خوب تر ہوتے ہیں مراد یہ کہ اس کے احکام پر عمل کرو جو نہایت اچھے اور خوب تر ہیں پھر مقام مطلب گھر سے مراد یا تو انجام یعنی ہلاکت ہے یا اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا اور اس سے مراد ملک شام ہے جس پر اس وقت عمالکا کی حکمرانی تھی جو اللہ کے نافرمان تھے بہوالے ابن کثیر پھر تکبر کا مطلب ہے اللہ کی آیات و احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا اور لوگوں کو حقیر گرداننا یہ تکبر انسان کے لیے زیبا نہیں کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا اور اس کے احکام و ہدایات سے اعراض وفلت کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں اس لیے تکبر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس آیت میں تکبر کا نتیجہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیات الہی سے دور ہی رکھتا ہے پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح بھی یا وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح کی بھی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ان حقت عليهم كلمة ربك لا ولو كل آیت جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں اس میں احکام الہی سے اعراض کرنے والوں کی ایک اور عادت یا نفسیات کا بیان ہے کہ ہدایت کی کوئی بات ان کے سامنے آئے تو اسے تو نہیں مانتے البتہ گمراہی کی کوئی چیز دیکھیں یا دیکھتے ہیں تو اسے فوراً اپنا لیتے اور راہ عمل بنا لیتے ہیں قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت کا ہر دور میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے آج ہم بھی ہر جگہ اور ہر معاشرے میں حتیٰ کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے پھر یہ اس بات کا سبب بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ نیکی کے مقابلے میں بدی کو اور حق کے مقابلے میں باطل کو کیوں زیادہ اختیار کرتے ہیں یہ سبب ہے آیاتِ الہی کی تکذیب اور ان سے غفلت و اعراض کا یہ ہر معاشرے میں عام ہے